بس اللہ و رحمۃ اللہ ومنع السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ طبی عصیم نماس الحمد اللہ تمام خران اور میرا نیش نمجو خران باقی تمام <سلام> شامی خران سے مسلم کرتے ہیں کے تافق الحوت میں سے باب القیساس کا دار نمبر دو ہے ایک ہوا تھا دو جو ہے آج لوگوں کو پیش کروں ایک دو ایک پر کال نہیں دے سکا کچھ کی وجہ سے جس کا میں معذرت خواہ ہوں میں تو درخت نمبر دو جو جی. ابھی ہمارے آیات کے توضیع ہیں پہلے آیت تو لوگوں کو پہنچا چکا ابھی دوسری آیت جو ہے دوسرے پیراگراف میں ہیں ایسے احساس کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں و قال یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زن کے لفظ جہاں میں ہیں نا بی کے معنی میں ہیں یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقساس کے حوالے سے فرماتے ہیں وما کانیات المومن اللہ خطن ہاں ومن قطع مومن القطَََ فطار اللغاوۃ مومنطن ودیت مسلمت اللہ علیہ اللہ صدق فرماتے ہیں وما کا علی مومن کسی بھی مومن کے لیے جائش نہیں ہیں یاط المومن کی وہ کس اور مومن کو قاتل کریں یعنی یہاں مومن بیمانے مسلمان ہیں ہاں جی صاب کسی بھی مسلمان مومن کے لیے صابع ایمان کے لیے جائش نہیں ہیں یات الحقی قتل کریں مومنان کسی بھی مسلمان مومن کو الخط مگر غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا جیسے آج کل گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بندے کو بیچارے کو اگر اختیاری طور پر لگ جاتے ہیں یہ خطان کی مثال ہے اسی طرح جو ہے آپ نے اچھا شکار کو گیا کسی جانور کو لگایا گولی مارا تھا لیکن کسی بندے کو لگ گیا اور بیچارے کو وہاں سے گزر ہونے کی وجہ سے تو اس کی قتل کو قتل خطائی کہا جاتا ہے ہاں جی تو اس طرح جو ہے غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے ورنہ عمدن کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا قاتل کرنا جائز سے نہیں ہے لیکن ومن قاتل ہے اور اگر کوئی شاید قاتل کرے کسی مومن کو خط آنا غلطی سے جیسے ایک دن ہو کے اس کے ہاتھوں سے مارا ہاں اس نے ٹکر مارا اس گاڑی میں اختیار بریک نہیں لگے یہ خطر خاطہ میں آ جاتے اسی طرح آپ نے کسی جانور کو گولی مارا تھا شکاری کو بندے کو لگ گیا اسی طرح آپ کے ہاتھوں سے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے عموماً قتل جو شخص قتل کرے کسی مومن کو ان غلطی سے تو حکم کیا فتح سزائی ہے فتح اور مومن تین تو وہ آزاد کریں ایک مومن نے غلام کو رقابہ غلام مومن غلام ایک مسلمان مومن غلام کا آزاد کرے یہ بھی کفارے کے طور پر اور جو مقتول کے ورثہ ہے ان کو ودیت المسلمت اور ایک کامل دیت خون بہا ہاں جی اللہ علی اس کے خاندان کو خون بہا دے دیں ایک مکمل دیت مکمل دیت جو ہے ابھی آئے گا سو اونٹ ہے ہاں جی دو سو گائے ہیں بہت بڑا علاقوں میں سو اونٹ دو سو گائے دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار سونے کا اس طرح مختلف دو دیتیں شریت نبین فرمایا ہے اور کی مزید تفصیلات آئے گا تو یہ رقم جو ہے آپ نے دینا ہے اس کے خاندان کو ہاں جی وہ دیت غلام آزاد کرنا ہے ودیت ایک کامل دیت جو ہو پیش کرنا ہے اللہ اس کے خاندان کو اللہ یہ صدق و مگر کی وہ لوگ اس دیت کو صدقہ کریں مطلب یہ وہ لوگ معاف کریں ہاں کبھی انسان سے غیر اختیاری طور پر لگ جاتے ہیں دشمنی سرے سے نہیں ہے تو معاف کر لیتے ہیں لوگ خصوصاً جیسے دن وغیرہ میں معاف کر لیتے ہیں تو اگر مگر کی وہ لوگ معاف کریں تو آپ کو دیت معاف ہوگا لیکن وہ غلام آزاد کرنے پھر بھی معاف نہیں ہوگا ہاں جی وہ دعیت معاف ہوگا اگر معاف کرے کیونکہ یہ غلام آزاد کرنے کا حکم وہ پھر بھی آپ کے گلے میں رہے گا وہ آپ کو چونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس قاتل کا سزا کا فر ہے فین کان قومن اگر وہ بندہ جو آپ کے ہاتھوں سے مارا ہے وہ مسلمان ہے آپ بھی مسلمان ہیں تو اس میں یہی حکم تھا غلام آزاد کریں اور اس کے خاندان کو دیت دے دیں لیکن اگر یہ جو بندہ مارا ہے مقتول فعین کا نمکومن اگر ہو یہ معطول کیسے قوم سے جو کہ عدو جو تمہارا دشمن ہے وہ مقتول جو مرا ہے وہ تمہارے دشمن کے قوم سے یعنی کافر کے قوم سے ہے کافی دشمن حروی جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو تمہارے دور دشمن کے قوم سے ہے کافر سے کافر ہے اس کے خاندان جو ہے ہاں جی قوم خاندان جو ہے کافر ہے واہ واہ مومن ہے. لیکن جو بندہ آپ کے ہاتھوں سے مارا ہے وہ مومن اور مسلمان ہیں تو اس میں کیا کریں گے اس کے خاندان سے تو آپ کا جنگ ہے برسر پیکار ہے لہذا ان کو دیت نہیں دیں گے کیونکہ ہاں جی وہ آپس میں جنگ ہے جنگ کے ماحول میں برسر پیکار دشمن ہے تو ان کو دیت نہیں ملے گا کیونکہ وہ کافر ہے اس لیے دشمن ہے لیکن جو ہے خود جو مارا ہے آپ کے ہاتھوں سے وہ مومن ہے غیر اختیاری طور پر جو مارا ہے غلطی سے مارا ہے تو اس رب میں کیا ہوگا تاہر و رقاوتین تو آزاد کرنے ایک غلام غلام مومن رقابین ایک مومن غلام یعنی ایک مسلمان غلام آپ نے خواہ مرت ہو یا عرت کرنی اس کا آپ نے آزاد کرنے یہاں پر لیکن یہاں پر کفارہ نہیں ہے یہاں اس پر دیت نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو آپ کا جنگ ہے دیت نہیں ہے صرف آپ پر چونکہ ایک مسلمان آپ کے ہاتھوں سے مارا ہے تو لہٰذا جو ہے آپ اس کا چیک جو کفارہ ہے وہ ہے غلام آزاد کرنے وہ ان کہاں منقوم لیکن اگر جو بندہ آپ کے ہاتھوں سے مارا ہے وہ ایک ایسے قوم سے وہ آپ کے دشمن نہیں ہے یعنی تو مسلمان نہیں ہے کافی لوگ ان کے آپ کے درمیان معاہدہ ہے عدم جنگ کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرنے کا معاہدہ ہے امن صلہ سے بیٹھنے کا معاہدہ ہے ایسے قوم سے آپ کے ہاتھوں سے ایک بندہ مر جائے تو وہ ان کا امین قوم اگر ہو وہ برا وشا ایک ایسے قوم سے کہ بینکم و بین ہم ان کے درمیان میساک الماہدہ ہے عدم جنگ کا اور صلح سے رہنے کا تو اس کے بندہ ماننے سرم حکم کیا فدیت المسلمۃن تو ایک مکمل دیت حوالے کرنے کرنا اس کے خاندان کو پھر تو آپ کو دیت دینا پڑے گا ان کے خاندان کو و تحریر الرقاوت اور آزاد کرنا ایک غلام مومن غلام کو اور یہاں پر ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہے ہاں جی اور یہاں پر بھی بظاہر یہ لگتا ہے جو بندہ مرا ہے وہ مسلمان ہی مرا ہے لیکن یہ مسلمان بندہ جو ہے اس کافر قوم کے اس قوم سے جو جو ہے کافر لے ان کا آپ کے درمیان میں معاہدہ ہے عدم جنگ کا معاہدہ شلاح سے بیٹھا ہو تو لہٰذا یہاں آپ ان کو دیت بھی دیں گے اور آپ کو غلام آزاد کرنے کا حکم مسلمان غلام آزاد کرنے کا بھی حکم ہے اور تحریر اور رقابت مومن مومن غلام آزاد کرنا خوب اگر مومن غلام آزاد کرنے کو گنجائش ہے تو اس لئے شخص پر سخاش ہوتا ہے وہ آزاد کر لیکن فم اللہ میں یہ جوش نہ پالے گنجائش نہ ان کو غصہ یہ غلام ہی نہیں ملے آج کل غلام ہی نہیں ملتا گنجائش ہو تو بھی غلامی خطرہ ختم ہو گیا تو غلام نہ ملنے کے سلب میں پھر کیا کریں یا خا غلام ہی نہیں اس نہیں ملا یا غلام خریدنے کے لیے زیادہ پیسہ چاہے پیسہ نہیں اس خرید نہیں سکا آزاد کرنے کے تو پھر دوسرا راستہ یہ فصیم الشاء نے تو پھر روزہ رہنے دو مہینے متضاون مسلسل پھر تو کہوارے میں دو مہینے مسلسل روزہ رہنے تحبت من اللہ یا اللہ کی طرف سے تمہارت بندے کے قتل کا ایک توبہ ہے توبہ ہی اجلّہ طرف سے تمہاری تو, تو اگر تم یہ کفارہ ادا کرو گے دو مہینہ مسلسل تو اللہ تعالیٰ تمہاری قعبہ توبہ کو قبول کرے گا اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے توبہ ہے کے طور پر یعنی اس کی گناہ کے کفارے کے طور پر توبہ کے طور پر یہ غلام آزاد کرے غلام آزاد نہیں کہا سکا تو دو مہینہ مسلسل روزہ رکھیں وقان اللہ علی من جانے والا ہے حکیم الحمت والداد ہے اور اس نے اپنے علم حکمت سے یہ قتل کی صورتوں میں قتل خطے میں یہ مختلف احکامات ہیں یہ تو غلطی سے قتل ہوا تھا آپ کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مارا تھا ہاں جی لیکن اب یہ جی مسلمان قوم بھی مسلمان ہے تو اس کا الگ حکم ہے قوم آپ کا دشمن ہروی ہے, ہاں ہے جن صاحب کے پاس جنگ ہے تو مسلمان جنگ ہے تو ان کو صرف اچھا آپ کو کافرا دینے ہیں ان کو دیت نہیں دینے تیسرا قوم کافر ہے جو بندہ ہے مسلمان قوم کافر ہے ہاں جی تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ کو دیت بھی دینا پڑے گا ان کو پورا پورا کیونکہ ان شاپ کے جنگ میں کرنے معاہدہ ہیں اور ساتھ ہی جو ہے آپ کو دو مہینہ روزہ بھی رہنا پڑے گا غلام آزاد کر سکتے ہیں جو غلام آزاد کریں روزہ رہنے پڑے گا دو مہینہ مسلسل وہ تو پہلے والے صورتوں میں بھی جب بندہ غلام آزاد نہ کر سکے جہاں غلام آزاد کرنے کا حقوم ہے غلام آزاد کرنے کے غلام ہی نہیں ملا یا پیسہ نہیں ہے تو پھر دو مہینے مسلسل روزہ رکھیں یہ سب کے ساتھ ہے پم اللہ یجید جو شاید نہ پائے تینوں صرطوں میں یعنی غلام جو کہ کف آ رہا ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے غلام ہی نہ پالے یا پیسہ نہ ان وجہ سے نہ پالے یا غلام ہی نہیں ان علاقوں میں پمن علام جو جوشاد غلام نہ پائے پھنسی تو سیام روزہ رکھنا شاعری متدور دو مہینہ مسلسل توبہ من اللہ اللہ تفصیل توبے کے طور پر ہے تمہارے قتل کے کبارے میں وکان و ال عالم الحکیم جانے والا ہمت والا ہے اب آگے فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عمدن قتل کرے کہ کے طور پر قتل نہیں کہ اس نے آپ کے بندے قتل اس کے لئے کہ کے طور پر بلکہ عمدن جیسے آج ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی جھگڑوں پر پھر قاتل گولی مار دیتے ہیں ہاں جی تو اسی صورت پہ عما یہ آبت الجوشا قتل کرے مومن کسی مومن کے یا مومن سمرت وہی مسلمان ہیں کل میں وہ مسلمان کو قاتل کرے متعمدن امدن اگر کوئی شاید کسی مسلمان کو امدن قادل کرے مومن مسلمان کو تو فج ہو پائیں سزا بتا دیں اور کوئی کسی مسلمان کو آمدن کا کرے فج ہو تو اس کا سزا جزا امن سزا تو اس قاتل کا سزا یہ جہنم ایک تو ایک جہنم ہے یہ بندہ جہنم میں جائے گا جس نے کسی مسلمان کو وہ قتل کر دیا خود مسلمان بندر مسلمان خالدن فیا دوسری سزا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا جن بندے کو قتل کیا تیسرا وہ غازی و اللہ اس پر سخت ناراض ہے اللہ اس پر غضب ہے اور اللہ اسے سخت ناراض ہے یہ تیسرا سزا ہے چوتھا سزا والن اللہ اللہ اس پر العان الشتہ ہے اللہ اس پر لان و اللہ کو رحمت سے دور کر دیتا ہے لا نے بیچتا ہے یہ ہاں یہ چوتھا سزا ہے پانچواں سزا وعد اللہ اور تیار کر رکھا اللہ نے اس کے لیے عذاب و میں بہت بڑا عضاب اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب کل قیمت میں تیار کر رکھا ہے یہ پانچواں سزا ہے کاش مسلمان ان آیتوں کی عظمت کو دیکھ لیتا تو ہرگز کسی کو دوسرے مسلمان مسلمان مسلمان کو تو قتل نہ کرتا قرآن کی اتنی سری آیت اور اتنی سخت وارننگ کے باوجود بھی مسلمان نے دوسرے کو قتل کرنا کہ کتنا قرآن سے دوری ہے مسلمانوں کے ہاں کتنا قرآن سے بےخبر ہے کتنا قرآن سے دوری ہے صرف جذبات سے جو ہے لیتے ہیں لیکن آ, شریعت کو نہیں دیکھتے ہیں آج کل کے لوگ اس لیے وہ آت المنجوش ہا کسی مومن کو قاتل کر متعمدن آمدن حج جزاء اس کا سزا جہنم ہو ایک تو ایک, ایک, ایک وہ جہنم میں جائے گا خالد جہنم میں ہمیشہ رہے گا دوسرا سزا واضح اللہ والے اور اس شاخ اللہ کا غذب ہے تیسرا سزا وہ ہو اللہ والا کے لانے تو اس وعد لہو عذابَََََََََََ اور تیار كر ہے اس کے ليے عذاب عظیم بہت ہى بہت بڑا عذاب تو یہ پانچ سزا اس ایک حياد کے اندر سزا رکھا ہوا اگر کوئی کسی مسلمان کوئی مسلمان كسى سے مسلمان کو قتل كرنے كى صورت نہ وكال اعظيں اللہ نے فرمائے مزید فرماتے وكاتبن عليم اور ہم نے لکھا ان پر فیہا اس میں مراد یہ توات کے بارے میں ہے تو تورات کا حکم ابھی ہم مسلمانوں پر بھی ہے ہاں اسے کو نقل کیا ہم نے لکھا الے قدم نہ آلے ان کے اوپر فی ہاں اس طورات کے اندر ہاں جی دورات یا انجیل کے اندر کیا لکھا ہے یہ لکھا ان نفس بل نفس یہ کہ نفس کے بدلے میں نفس جب کوئی شاد کسی انسان کو مارے اس کے بدلے میں انسان کو مارا جائے گا تو نفس کے بدلے میں نفس ول عین بل پھر آنکھ کے بدلے میں آنکھ کسی کسی کے ایک آنکھ کو نکالا اس کو اسی آنکھ کو نکالے ساخ کے یہ اتھارٹی ہے و لنف بل عنف ناک کے بدلے میں نہ کسی کے کسی کی ناک کو کاٹ دیا آخر ساتھ میں اس کے ناک کو کاٹ سکتے ہیں چونکہ اعضا میں کے ساتھ ہے و لعظون کان کے بدلے میں کان کسی نے کسی کے کان کاٹا ہے دشمنی میں آپ اس کے کان کو کاٹ سکتے ہیں اقسات میں وہ سن بال سن دان کو بولتے ہیں دان کے بدلے میں دان اور کسی نے کسی کے دان پہ مکہ مارا ہے. کوئی اور پتھر مارا دان نکل گیا تو دان کے بدلے میں دان کا فارا ہے اس نے آپ کے ایک دان کو نکالا اس کے اسی دان کو نکال سکتے ہیں تو سن دان کو ہیں سن میں سن دان کے بدلے میں دان اور جرموں کے ساتھ باقی جو زخمیں ہیں باقی جو زخمیں انسان کے جسم پر آ جاتے ہیں وارث کہتے ہیں جسے پر اس میں قصہ سے بدلہ ہے اور اس میں بھی توجہات ہیں ابھی ان بعد میں آئے گا حمل تصدقہ کا ہوا کا لیکن جو شکت تضق یعنی کہ معاف کر دے صدقہ کرے کسی کو قتل کیا کسی کے آنکھ کو نقصان پہنچایا کسی کے ناک کو پہنچا پہنچایا تو دان کو نقصان پہنچایا تو اس کو قساس نہیں لیا بلکہ اس کو معاف کر دیا تو کیا ہی ہم نے جروح و سنیا قرآن معیز میں اور سن نے بھی سن اور زخموں میں تو خساس ہے اگزامپل آپ اس کو مار نہیں سکتے تو ہم تشددہ بھی پن جو ہاں جی صدقہ کرے اپنے جو یہ جو زخم جو والد کیا ہے یا قتل کیا ہے غلطی سے جو شاید صدقہ کرے فاوق کا تو یہ معاف کرنا صدقہ کرنا قاتل کو یہ اس گناہوں کا کفارہ ہے فاوق کفارت اللہ یہ اس گناہوں کا کفارہ ہے عمل لم یکفاقیہ اللہ رحمدین یہ قرآن کا اٹ الحکم ہے کہ ساس میں نفس کے بدلے میں نفس آن کے بدلے میں آنکھ ناک کے بدلے میں ناک کان کے وزن میں کان دان کے وزن میں کان نے تمام اعضاء کو ذکر فرمائے ہر ایک اعضاء کے دوسرے دشمن کے اس اعضاء کو بےکار دے گا قاتل کو اعضاء کو بیکار دے گا یہ جو ہیں قرآن حکم ہے اور وہ اللہ یقم جو شاید حکم نہیں کریں گے ابھی مانزلہ جیسے اللہ نے نازل فرمایا ہے عصایتوں میں فولا کے تو یہ لوگ جو عمل نہیں کرتے ہم ظالم تو یہی لوگ ہی وہی ظالم لوگ ہیں یعنی جن لوگوں جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جو حکومتیں اللہ کے اس کے ساتھ کے بعد میں خاطر پر اللہ کی حکم شنی میں فیصلہ نہیں کریں گے جو حکم سازی قانون سازی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تم حولا کو منظالم تو یہ لوگ ظالم ہیں جیسے پاکستان میں لوگوں و سنا ہوگا پھر سالوں میں جو ہے معروی طور پر مسلمانوں کو پاکستان کے حکمران کو یہ پیشن ڈال رہے تھے بھائی تمہارے اندر جو پاکستان کے میں جو قصاص کے حکم اس کو ختم کیا جائے اس کو حفظ سے اودھ کے لیے جیل میں عمر قید میں تبدیل کیا جائے اس پر کچھ کوشش ہو گیا تو لون کرنے کی کوشش کیا حکمرانوں نے تو حکم پاکستان کے جو عوام ہے علماء کرام انہوں نے ہر جگہ سے احتجاج کیا اور یہی قرآن آتے ہیں پیش کیا پھر قرآن کے دن یہ قرآن کا حکم ہے قصاص اور زخموں کا قصاص اور تم لوگ اس کو معاف کر دیں ہاں جی اور اس کو ساتھ نہ لے لیں تو تمہارے حکم کیا ہو تو تمہاری انجام یہ ہے کہ پھر تو تم جو ہیں فولہ کا عمل ظالمون تو پھر یہ ظالم لوگ لوگوں میں سے ہوں گے تو جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور ریت نہیں لیں گے فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ان کو سزا ہوگا ان کے کیا ہوگا ان کو اللہ نے ظالم قرار دے دیا وہ ملم یقم جو لوگ فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بیمان انضل اللہ جیسے اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے فلاقم ظالم تو یہ لوگ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں لہٰذا فرمایہ ہر ایک کے بدلے دوسرا ہے والجروح کے ساتھ زخموں میں قصاص ہے تو فمن تصادا جو قصاص کو معاف کر دے صدقہ کرے معافہ اوکفہ تو یہ معافی اسی گناہوں کا کفا ہے اللہ اس کی گناہ کو جائے گا اگرماء وم اللہ یقم بنا عدل اللہ جو شاہ اللہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے فلاقم الظالمون تو یہ اللہ ظالم جو لوگ قصاص یہ کو جو قرآن صلاحطن موجود ہے اس کو چیلنج کر کے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان پر اللہ نے فرمایا یہ لوظ ظالم ہے ہاں جی اور یقیناً ان اللہ کے ظالم پر اللہ کے لانے تھے اللہ ہم سب کو قرآن کے مطالعہ اخواب عمل کرنی